باب نمبر چار صوفیہ کے احوال اور ان کے مختلف طریقے دل کو کینہ سے خالی رکھنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے شیخ العالم ضیاء الدین رحمت اللہ علیہ ابو احمد عبدالوہاب بن علی بر براویان مختلفہ سعید رضی اللہ عنہ بن سے روایت کرتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فرزند اگر تجھے اس بات پر قدرت ہو کہ تو صبح اور شام اس حال میں بسر کرے کہ تیرے دل میں کسی کی طرف سے کینہ نہ ہو تو ایسا کر پھر آپ نے فرمایا کہ اے فرزند یہ میری سنت ہے اور جس نے میری سنت کو زندہ رکھا اس کا احیاء کیا اس نے گویا مجھے جلایا اور جس نے مجھے جلایا وہ میرے ساتھ جنت میں گیا پس یہ سب سے عظیم شرف اور کامل ترین فضل ہے جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں دی ہے جس نے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احیاء کیا صوفیا کرام وہی حضرات ہیں جنہوں نے اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احیاء کیا کیا اپنے دلوں کو غل اور غش یعنی قدورت کینا اور سے پاک کیا ان, کا ان کے کام کی بنا بلند ہے اور اس سے ان کا جوہر ظاہر ہو گیا اور ان کی فضیلت عیاں ہو گئی اور احیاء سنت پر قادر ہونے اور اس کے حق واجب کے ساتھ مستعد ہونے کی وجہ صرف یہی ہے کہ انہوں نے دنیا سے زہد کو اختیار کیا اور اسے دنیا پرستوں اور اس کے طالبوں کے لیے چھوڑ دیا کہ کینہ اور نفاق کی پرورش اور ان کا اٹھان دنیا اور اہل دنیا کے نزدیک رفت و منزلت کی محبت ہے اور صوفیاء کرام رحم اللہ نے اس سلسلے میں بالکل بے پرواہی اور بے رغبتی برتی ہے جیسا کہ بعض صوفیہ نے کہا ہے کہ ہمارا طریقہ انہی لوگوں کی اصلاح اور دوستی کے لیے ہے جنہوں نے اپنی ارواہ کی کے مضبلوں یعنی گھوروں کو کوڑا کرکٹ یعنی علائقہ دنیا سے پاک و صاف کر لیا ہے اور جب ان لوگوں کے قلوب سے دنیا کی محبت اور رفت کی چاہت نابود ہو گئی تو انہوں نے صبح و شام اس حال میں بسر کی کہ ان کے دلوں میں کسی کی طرف سے و ذوقینہ نہ تھا بس ان کا یہ قول کہ اپنی ارواح کو گھوڑوں سے پاک و صاف بنایا اس سے اشارہ نہایت توازو کی جانب ہے اور اس طرف ہے کہ وہ اپنے نفس کو اب ایسا نہیں پاتا کہ کسی مسلمان پر اس کو اس خیال سے ترجیح دے کہ دوسرا اس کے نزدیک حقیر ہے یعنی کسی کو حقیر جان کر اس کا نفس خود کو ترجیح نہیں دیتا اور وہ اس سے ممتاز ہے جب یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے تو بو کینہ کا صدباب خود بخود ہو جاتا ہے بعض صوفیہ کا یہ قول جب مشہور ہو گیا تو بعض فقرا نے ہمارے اصحاب سے کہا کہ ہمارے خیال میں اس قول مشہور کے مانی کہ انہوں نے اپنی ارواح کو گھوڑوں سے پاک کیا یہ ہیں کہ گھوروں سے اشارہ نفس کی جانب ہے کہ گھورے کو پاک کو صاف کر لیا اس لیے کہ ارواہے صوفیہ مقامات قرب میں ہیں اور نفوس میں ان کا نور سرایت کرتا ہے اور نور روح کے ملنے سے نفس پا کو صاف ہوتا ہے ہو جاتا ہے اور جتنی خراب چیزیں یعنی افونت والی اور نجاستیں جیسے بغض اور کینا خبص اور حسد اس میں موجود ہیں اس نور سے سب کے سب زائل ہو جاتے ہیں یعنی نفس نے نور روح سے یعنی نفس نفس نور روح سے پاک کو صاف ہو جاتا ہے یہ مانی جو بیان کیے گئے بالکل صحیح ہیں اگرچہ قائل نے یہ معنی اپنے اس قول سے مراد نہیں لیے تھے اہل بہشت کی صفت اللہ تعالی نے اہل جنت کی تعریف اس طرح فرمائی ہے وہ على اخوان متقابل اور ہم نے ان کے سینوں میں جو کینہا تھا اس کو نکال لیا بھائی بھائی بن کر وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہیں حضرت ابو حفظ رحمتہ فرماتے ہیں کہ جو قلوب اللہ تعالیٰ کی محبت سے معلوف اس کی محبت پر متفق اور اس کی مودت پر مجتمع اس کے ذکر سے مانوس ہو گئے ہیں ان میں کینہ اور حسد کس طرح باقی رہ سکتا ہے بے شک یہ دل نفسانی وسوسوں اور طبی کدورتوں یعنی تاریکیوں سے پاک و صاف ہیں بلکہ توفیق کے نور سے سرمگی ہیں تو پھر وہ سب آپس میں بھائی بھائی بن گئے جب صوفیہ کے نفوس کو صفات حالن قول اور فیلاً احیائے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باصلاحیت ہو گئے اور ان کے نفوس کی صفات بدل گئیں اور حجاب اٹھ گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موافقت اور ہر شے میں آپ کی مطابعت واقع ہو گئی تو اس صورت میں ان پر اللہ تعالیٰ کی محبت واجب ہو گئی جیسا کہ اللہ تعالیٰ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ تم کو دوست رکھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اللہ سے محبت کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت کو بندے سے اپنی محبت کی نشانی قرار دیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن مطابعت کی جزا بندے کے لیے اللہ نے اپنی محبت رکھی ہے تو اس صورت میں جس شخص کو جتنا وفر حصہ مطابعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوگا اتنا ہی زیادہ حصہ اس کو اللہ کی محبت سے نصیب ہوگا مسلمانوں کے طبقات میں صوفیاء کرام کا طبقہ اور گروہی ایسا ہے جو حسن مطابعت میں کامیاب ہوا ہے اس لیے کہ اس طبقہ نے اور حضرات صوفیاء نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی تعمیل کی اور آپ نے جس جس کا کام کا حکم دیا اس پر ثابت قدمی سے عمل کیا اور جن باتوں سے روکا اس سے رک گئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما لکم الرسول وما نحاكم عن جو کچھ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس لائیں اس کو لے لو اور جس چیز سے وہ تم کو منع فرمائے اس سے باز رہو چنانچہ ان رحم وم اللہ نے اپنے اعمال میں آپ کی کمال درجے پیروی کی اور مطابعت کی جد سے عبادت تہجد نوافل روزہ نماز اور جو کچھ اس کے سوا ہے اس کی بجا آوری میں آپ کی مطابعت کی اور اقوال و افعال میں مطابعت سے یہ لوگ آپ کے اخلاق سے متخلق ہو ہوئے یعنی حیا حلم، درگزر مہربانی شفقت ہدایات نصیحت اور توازوں سے بہرمند ہو ہوئے اور اس کی بدولت ان کو آپ کے اموال پاک سے کچھ حصہ خوف تسکین سکینہ ہیبت تعظیم صبر و رضا زہد اور توکل سے مل گیا تو انہوں نے مطابعت کے تمام اقسام کو پورا پورا حاصل کیا یعنی کامل مطابعت کی اور اس طرح انہوں نے تابہد کمال سنت کا احیاء کیا صوفی کون ہے حضرت عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ کے نزدیک صوفی کون ہے آپ نے جواب دیا کہ میرے نزدیک صوفی وہ لوگ ہیں جو اپنی عقل کے بقدر فہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم ہیں اپنے دلوں کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہیں سنت پر بسمیم قلب متوجہ اور عاقف ہیں اور اپنے نفوس کی شرارتوں سے بچنے کے لیے اپنے پیشوا اور سردار کا دامن پکڑے ہوئے ہیں میری نظر میں یہ لوگ صوفی ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ یہی صوفی کی پوری پوری اور جامع تعریف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا اور مولا کے ساتھ ہمیشہ فخر کا تعلق رکھتے تھے یہاں تک کہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لاہی مجھے طرفت العین کے لیے بھی نفس کے حوالے مت کر اور میری نگہبانی اس طرح فرما جیسے بچے کی کرتے ہیں جن چیزوں میں صوفیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابیت میں کامیاب ہوئے ان تمام میں اشرف و اعلی ان کا وصف دائم الفت ار ہوتا ہے یعنی فقر دوامی اور دوام التجا یعنی ہر وقت اور ہمیشہ اللہ تعالی سے التجا کرتے رہنا اور اسی صدق افتقار کے وصف سے وہی بندہ متصف ہو سکتا ہے جس کا باطن صفائے معرفت سے صاحب کشف بن گیا اور جس کا سینہ نور یقین سے روشن ہو گیا اور اس کا دل بسات قرب تک جا پہنچا اور جس کا راز ہم کلامی کی لذت سے پر ہو گیا لذت یعنی لذت مسائرت جس کو محسر آ گئی اس صورت میں اس کا نفس حکمی طور پر امیر سلطانی بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہر حال میں بجا لاتا ہے اس کمال کے باوجود جس کو حاصل ہو گیا ہے وہ اپنے نفس کو ہر آفت وہ شر کا گھر سمجھتا ہے کہ اگر اس کی ایک چنگاری باقی رہ جائے تو وہ سارے عالم کو پر پھونک دے کہ یہ چنگاری نفس کو بدی یعنی بہت پلٹنے والی بدلنے والی اور پیچ و تاپ کھا کر بلند آگ بن جانے والی ہوتی ہے بس اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال لطف سے صوفی پر سے اس کا کسی قدر انکشاف فرما دیا اور اس کو شناسہ کر دیا اس چیز سے جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کشف فرما دی تھی یعنی شرح نفس سے اس کو کسی قدر آگاہ کر دیا اور اس کا اور اس کی معرفت تھوڑی بہت اسے حاصل ہو گئی کہ یہ آگاہی اور معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل طور پر حاصل تھی یہی وجہ ہے کہ صوفی ہمیشہ اپنے مولا سے شر نفس کا استغاثہ و فریاد کرتا رہتا ہے گویا اسے بندے کے حق میں تازیانہ بنا دیا گیا ہے کہ وہ نفس اس تازیانے کو ہلاتا رہے بندے کو اس کی معرفت شرح نفس حاصل ہوتی رہے اس حالت کے ساتھ کہ بندے کی نظر التجا کے آستانے پر لگی ہے اور سکے نیاز کے ساتھ مصروف دعا ہے کہ نفس کے شر سے محفوظ رہے اس طرح صوفی نفس کے مطالعے سے ایک لمحے کے لیے بھی خالی نہیں رہتا جس طرح کہ وہ اپنے رب سے دم بھر بھی غافل نہیں ہوتا اس طرح اللہ تعالیٰ نے معرفت نفس کو اپنی معرفت کے ساتھ مربوط کر دیا ہے اور یہی معنی ہے اس حدیث کے کہ من عرف نفس فقط عرف رب یعنی جس شخص نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا یہ ارتباط معرفت نفس و معرفت رب بالکل ایسا ہی ہے جیسے معرفت لیل کا ربط معرفت نہار سے ہے صوفی ہی تمام سنت ہائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احیاء کرتا ہے بس سوائے صوفی کے اور کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے اس سنت کا احیاء کرے کہ وہی عالم باللہ اور زاہد فی دنیا ہے تقوع کو مضبوط ہاتھ سے پکڑے ہوئے ہے یعنی تقوعہ پر استقامت کے ساتھ عمل پیرا ہے اور صوفی کے سوا اور کون ہے جو اس حالت کے فائدے سے آگاہ ہو کہ وہی یعنی صوفی ہمیشہ کی نیاز کو اپنے پروردگار کی جناب میں تمسک اور دستاویز بنائے ہوئے ہے اور اسی کے ساتھ وہ پناہ طلب کرتا ہے اس پناہ طلبی اور پناہ جوئی میں روح کا اشتحک اور دل کی مطابقت محل دعا جناب باری میں ہے ہر وقت اس استغراق استغراک اور پناہ طلبی جناب باری میں مصروف دعا ہے اور اس طرح اس تدبیر کے ساتھ جو صرف اللہ کی طرف سے ہے وہ کینہ یعنی نفاق حقد او حسد اور تمام اخلاق رزیلہ کی گزن سے محفوظ اور معمون ہے تو یہ حال ہے صوفی احوالِ صوفیہ پر دو چیزیں حاوی ہیں تمام صوفیہ کے احوال پر یہ دو چیزیں حاوی ہیں اور یہ دونوں صوفیہ ہی کے اوصاف ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس قول سے ان دونوں اوصاف کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ یحبتی الہی میں یشاء او و یہ دی اللہ یونیب اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے اپنی طرف برگزیدہ کر دیتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع لائے اس کو راہ راست دکھلاتا ہے ان انصوفیہ میں سے ایک گروہ اس اجتباء یعنی برگزیدگی کے ساتھ مخصوص ہو گیا اور ایک گروہ ہدایت کے ساتھ مختص ہوا بشرط یہ کہ انابت کی شرط بجا لائے اور رجوع کرے لیکن اجتبا صرف کسی بندے کی علت نہیں ہے یہ محبوب مراد کا حال ہے جس کی ہدایت حق تعلی کی طرف سے اس کی عطا و بخشش سے ہوتی ہے بغیر کسی سابقہ قصب کے اس محبت اور بخشش کے لیے کسی سابقہ قصب کی شرط نہیں ہے اور اس کا اشتہاد اس کے کش پر مقدم ہو اس صورت میں صوفیائے کرام کے ایک طبقے کا حال تو یہ ہوا کہ پردے ان کے دلوں سے اٹھ گئے اور نورے یقین کے لمحہ نے صورت کی اور اس سے ان کے اس حال میں جو ان پر وارد ہے اشتہاد و اعمال کی خواہش کو برنگیختہ کیا یعنی تحریک اشتہاد پیدا ہوئی انہوں نے اعمال پر ان لذات اور خواہشات کو قبول کر لیا جس میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک موجود تھی اور اس کشف نے ان پر اعمال کو بہت سبک اور آسان کر دیا جس طرح فرعون کے ساحروں پر اس لذت نے جو فضائے عرفان سے ان پر نازل ہوئی اس بات کو آسان کر دیا کہ انہوں نے فرعون کی وعید عذاب کی دھمکی کو برداشت کر لیا اور بے ساختہ پکار اٹھے لنوشر کا ج منبینات ان واضح دلائل پر جو ملے ہیں کہ ہم تجھ کو کبھی ترجیح نہیں دیں گے اس مقام پر امام جعفر صاد اقردی العن فرماتے ہیں کہ جب ان ساحران فرعون کو عنایات ازلی کی ہوائیں لگیں تو وہ سجدہ شکر میں گر پڑے اور یک زبان ہو کر سب نے کہا آمن برب العالمین ہم رب العالمین پر ایمان لائے اہل خالصہ کون ہیں ابو طاہرین ابو الفضل کہتے ہیں کہ ابو موسا دقاق نے روایت کی کہ میں نے ابو سعید خراز رحمتہ اللہ علیہ سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ اہل خالصہ سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کیا ہے اور اپنی نعمتیں ان پر تمام کر دی ہیں اور ان کے لیے کرامت مہیا فرمائی اور ان سے حرکات طلب یعنی خواہشات کو ساخت کر دیا اور عمل و خدمت میں ان کی حرکات اور الفت و محبت میں ان کی خدمات و حرکات صرف ذکر و مناجات کی لذات اور قرب میں انفرادیت حاصل کرنے پر مبنی ہو گئیں اور کچھ ان کی حرکات اور اعمال کا مقصد نہیں رہا بجز اس کے کہ وہ الفت و محبت الہی میں مستغرق ہوں اور اس کے قرب و انفرادیت و یکتائی کا درجہ حاصل کریں انہی اسناد کے ساتھ ابد ابو عبد الرحمن سلمی بیان کرتے ہیں کہ میں نے احمد بن الحسن الحمسی سے سنا کہ انہوں نے کہا میں نے فاطمہ سے جو جوہریہ کے عرف سے معروف ہیں اور ابو سعید کی شاگردہ ہیں سنا ہے کہ انہوں نے کہا میں نے حضرت خراز رحمتہ اللہ علیہ سے سنا کہ انہوں نے مراد کی تشریح اس طرح فرمائی کہ وہ اپنے حال سے بھرپور اور اپنی حرکات پر مدد دیا ہوا ہے اور خدمت میں اس کی سعید پوری اور کفایت کی گئی ہے مراد میں یہ اوساف ہوتے ہیں کہ منجانب اللہ حرکات و اعمال پر اس کو مدد دی جاتی ہے اور اس کو اور اس کی مصائی کو کامل اور کافی بنا دیا جاتا ہے اور وہ شواہد و نوازر سے محفوظ ہوتا ہے اس کی خدمات اور اس کی مسائی دیکھنے اور مشاہدے میں نہیں آتی۔ ایسا ہی کچھ اس عمر میں شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں کہ مراد ایسا ہے جس کی حقیقت طائفہ صوفیہ پر مشتبہ ہے اور وہ کثرت نوافل کے قائل نہیں ہوئے اور مشائق کی ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ نوافل میں قلت سے کام لیتے تھے تو ان کو گمان ہوا کہ ان مشائخ کی یہ حالت یعنی قلت نوافل متعلق دائمی ہے وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں اور وہ یہ نہ سمجھے کہ جن لوگوں نے ترک نوافل اور فرائض میں اختصار کیا ان کی یہ ابتدائی حالت تھی جو مریدین کی ہوتی ہے لیکن جب اس مق سے ترقی کر کے راحت و آسودگی حال کو پہنچ گئے اور ریاضت کے بعد کشف ان کو حاصل ہوا تو وہ کیفیت حال سے مملد اور مالا مال ہو گئے پس انہوں نے اعمال کے نوافل اور ضوابط کو ترک کر دیا اور مراد لوگوں کے اعمال و نوافل بدستور باقی رہے کہ انہی چیزوں میں تو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یعنی یہ چیزیں ان کے لیے مجبے سرور و شادمانی ہیں اور یہ مرتبہ اس اول سے زیادہ عتم اور کامل ہے جو کچھ ہم نے توضیح کی یہ صوفیاء کرام کے ایک طریقے کے بارے میں تھی گویا یہ طریقہ طریق مراد ہے دوسرا طریقہ یعنی طریقہ مریدین دوسرا طریقہ مریدین کا طریقہ ہے جس کے لیے جن کے لیے عنابت کی شرط رکھی گئی ہے حق تعالی کا ارشاد ہے وہ یہی الہی میں یونیب اللہ اسی کو اپنی طرف راہ دکھلاتا ہے جو توبہ اور اس کی طرف رجوع کرے تو یہ اشتہاد کا مطالبہ ان سے جو کیا گیا یہ کشف سے پہلے ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے ثابت ہے والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا جن لوگوں نے ہماری راہ میں کوشش کی اور مجاہدہ کیا یقین یقینا ہم ان کو اپنی راحت دکھلا دیں گے اسی کا نام مجاہدہ قبل کشف ہے اللہ تعالی ان مصعی اور مجاہدے کو مدارج کشف میں مندرج فرماتا ہے جن میں ہر طرح کی ریاضت اور محنت ہے یعنی شب تاریخ کی بیداری تپتی ہوئی دوپہروں کی تشنگی اور طلب اور شوق کے شعلے ان مسائی میں بھڑکتے ہیں اس وقت کامیابی کے انوار ان کے برابر حجاب میں ہوتے ہیں یہ لوگ ارادت کی گرم دیگ میں کروٹیں بدلتے ہیں اور پھر یہ ہر عادت اور معلوف سے الفت کا رشتہ توڑ لیتے ہیں اسی کا نام عنابت ہے جس کی شرط اللہ تعالیٰ نے ان کی کامیابی کے لیے لگا دی ہے اور اس انابت سے ہدایت کو مقرون و مشروط کر رکھا ہے یہ ہدایت جو عنابت سے مقرون ہے یہ بھی ایک ہدایت خاص ہے اس لیے کہ یہ ہدایت خاص اس ہدایت عام سے ایک الگ چیز ہے جو امر و نہیں کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے یہ ہدایت خاص سالک سالق محبت مرید کا حال ہے اب یہ بات واضح ہو گئی کہ عنابت اس ہدایت عام سے کوئی الگ چیز ہے جو ہدایت خاص کا ثمر ہوتی ہے اور اس کی جانب صوفی کو سیدھی راہ جب میسر آتی ہے جب مساعی کے ذریعے وہ ہدایت عام حاصل کر لیتا ہے اس وقت وہ اسر کی تنگی سے نکل کر یسر کی پرفزا فر میں پہنچ جاتا ہے اور اجتہاد کی کلفت اور سوزش سے نجات پا کر احوال کی راحت میں امن و امان پاتا ہے اس طرح اس طرح اول گروہ کی ریاضتیں ان کے کش و کرامات سے پہلے نہیں اور مراد یعنی گروہ ثانی کے کش و کرامات ان کے جوہد و اجتہاد سے پیشتر ہیں یہی دونوں گروہ کا فرق ہے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ انہوں نے تصوف کس طرح حاصل کیا شیخ اب الفتح محمد بن عبدالباقی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے مختلف راویوں کے توسط سے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے یہ علم تصوف قیل و قال کے ذریعے حاصل نہیں کیا بلکہ بھوک ترک دنیا اور ترک معلوفات یعنی وہ چیزیں جن سے انسان کو الفت ہوتی ہے مستحصنات سے قطع تعلق کر کے پایا ہے یہی قول حضرت خفیف رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ مراد کی ارادت یہ ہے کہ وہ طلب میں عروج کرتا ہے اور ارادت کی حقیقت یہ ہے کہ جد میں مداومت کی جائے اور راحت کو ترک کر دیا جائے شیخ ابو عثمان فرماتے ہیں کہ مرید وہ ہے جس کا دل اللہ کے سوا ہر چیز سے مر گیا ہو یعنی دل میں کسی چیز کی خواہش نہ ہو وہ فقط اللہ کو چاہتا ہے کہ اس کے قرب کا خواہاں ہوتا ہے اور اس کا مشتاق یہاں تک کہ اس کے دل کی تمام خواہشات شوق الہی کی شدت سے اس کے قلب سے نکل جاتی ہیں انہی کا قول ہے کہ مریدوں کے دل کا عذاب یہ ہے کہ وہ معاملات و مقامات سے محجوب ان کے ازداد کی طرف ہو جائیں بس یہ دونوں طریقے احوال صوفیہ کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں ان دو طریقوں کے علاوہ دو طریقے اور بھی ہیں لیکن وہ ثبوت تحقیق تصوف کے طریقوں سے نہیں ان سے تحقیق و ثبوت طریقہ تصوف کا نہیں ہوتا ان طریقوں میں سے ایک طریقہ تو مجذوب کا ہے جو کشف کے بعد اشتہاد کی طرف رجوع نہیں ہوا اور اپنے جذب پر قائم رہا اور دوسرا طریقہ اس عابد و متحد کا ہے جو اشتہاد کے در پہ رہا اور مقام کشف تک نہیں پہنچا اور صوفیہ کے نزدیک ان دونوں طریقوں میں حسن مطابعت کے بغیر صحت نہیں ہو سکتی یہ دونوں طریقے اسی وقت صحیح ہو سکتے ہیں کہ ان میں حسن مطابیت پیدا ہو اور یہی صوفیہ کی ان سے فصل کی وجہ ہے یعنی صوفیہ اسی حسن مطابعت کے نہ ہونے کے باعث ان طریقوں سے الگ تھلگ ہیں جس جی شخص نے یہ خیال کیا کہ وہ بغیر مطابعت کے فائز المرام اور کامیاب ہو جائے گا تو وہ دھوکے میں آ گیا ہے اور پسماندہ ہے شیخ ابو سعید رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ باطن ظاہر اس کے خلاف ہو نہ چیز اور نہ حق ہے شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ پر سنت کو قول و فیل میں حکمران بنا دیا تو اس نے حکمت کے ساتھ کلام کیا اور جس نے ہوا و حوث کو اپنے نفس پر فرما روا بنا دیا قولن او فیلن تو اس نے بدت کی گفتگو کی حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ حضرت بائے بستامی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ حقایت بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے ایک دن اپنے اصحاب سے فرمایا کہ چلو آج چل کر دیکھیں جس نے خود کو ولی مشہور کر رکھا ہے اور یہ شخص اپنے گرد و نواح میں زہد زہد و عابد مشہور تھا یعنی اس کے زہد و عبادت کی شہرت تھی چنانچہ ہم لوگ اس کی طرف چلے جب وہاں پہنچے تو وہ مشہور ولی اپنے گھر سے مسجد کی طرف جانے کے لیے نکلا اس نے قبلے کی طرف تھوکا یہ دیکھ کر حضرت بائے عزید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ الٹے پاؤں پھر چلو ہم سب کے سب واپس آ گئے یہاں تک کہ اس سے سلام علیغ تک نہ کی حضرت بائے عزید رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سے کہا تھا کہ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بھی معتمد امین نہیں ہے تو پھر یہ مقامات اولیاء اور صدیقین کے دعووں کا امین کس طرح ہو سکتا ہے مرتے وقت بھی حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس تھا حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ تم نے ان کی وفات کے وقت کیا مشاہدہ کیا خادم نے کہا کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا اور ان کی زبان لڑکھڑا گئی اور پیشانی پر موت کا پسینہ آ گیا تو انہوں نے اشارہ کیا کہ مجھے وضو وضو کرا دو بس میں نے ان کو وضو کرایا لیکن میں ان کی داڑھی میں خلال کرنا بھول گیا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اب میری انگلیوں کو اپنی داڑھی میں خلال کے لیے ڈال دیا اللہ اللہ یہ تھا پاس سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سہل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں ہر وہ وجد یعنی کیفیت جو کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے بس وہ باطل ہے یعنی جس وجد کی کتاب و سنت سے شہادت نہ ملے وہ باطل ہے بس یہ ہے صوفیہ کا حال اور ان کا طریقہ اس صورت کے علاوہ جو حال کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا اور گمراہ ہے